بسم اللہ رحمان الحمد اللہ محمد وحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم الخر گرام مکتب حضرت میں موجود تمام خارہنگرام باقی تمام سامعین قبیر سلام علسطمحسن اور فکر الحمد للہ سے باب باب و درس نمبر 20 اور فق اللہ صف نمبر سے اور ستر نمبر طالباً اٹھارہ تک ہے میرے ایک دو تین چار پانچ پندرہ ستر نمبر طالبان پندرہ سے یہ درست شروع ہو جاتا ہے کل کے درخت کا باقاعدہ تھا چونکہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے اس میں حضرت شاہ سید علیہ رحمٰن نے کل فرمایا تھا کہ اتنے نماز میں طبی احرام کے بارے میں ہمارے بات چل جا چل رہی تھی پھر اگر آپ کو تقبیر نماز میں کم از کم نیت اور تقبیر تو احرام پڑھتے وقت آپ کو اس میں حضور قلب ہونا یہ کم ترین حالت ہے ضروری ہے کہ آپ جب نماز نیت پڑھ رہے ہیں اور پھر اللہ اکبر پڑھنے تقبیر الحرام کا اس میں حضور قلب ہونا ضروری دل آپ کا اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ضروری یہ نماز کی کم ترین اچھی حالت ہے اور, اور جو ہے بہتر صورت اس میں یہ کہ انسان پوری نماز کے اندر حضور قلب پیدا کرے چنانچہ آپ نے یہاں سے فرمایا تھا کہ لنو الہ حاشہ سے فرمائے حاضر ادن اللہ علیہ ترین حالت یہ ہے کہ آپ نماز میں تکبیر اور نیت کے بعد حضور قلب پوری پوری توجہ اللہ کی طرف ہو کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں اور اس عظیم فرضے کو انجام دے رہا ہوں اور آپ کے توجہ دنیا کے کسی بھی امور کی طرف نہ ہو وہ اللہ نماز کی بہترین کیف ہےجے آئیو حضرت قلبہ فصولت کُلحا یہ کہ آپ حاضر رکھیں اپنے دل کو فصلاط نماز میں پورے کے پوری نماز میں اللہ کے طرف حضور میں ہو اور یہ آپ کو احساس ہو نماز کے اندر میں اللہ سے ہم کلام ہوں جنا چنل نبین فرمائے المسلیون جبا نماز گزار اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے <تصفح> دھیان ہوں کی فرمائے لا سلاۃ نماز مکمل نماز نہیں اللّ حضور قلب حضور قلب کے بغیر نماز میں دن اللہ کے آپ جس طرح آپ کا چہرہ اللہ کے سامنے ہے جسم اللہ کے سامنے کھڑا ہے آپ کا دل و دماغی اللہ کے ساتھ تو آپ اللہ ہی سے ہم کلام ہو پھر نماز میں آپ کی توجہ کہیں اور نہ جائے سچی فرماتے ہیں اس وجہ سے حضور قلب نماز میں کم از کم طرف احرام کے وقت حضور قلب ہونا ضروری ہونے کی وجہ سے آپ کو تقبیر احرام جو ہے نماز دل میں حضور قلب پیدا کر کے سات دفعہ تک آپ تکرار کر سکتے ہیں فرمائے فلزال کی اس وجہ سے یہ جزو جیسا تکرار ہو ریپیٹ کرنے پھر تقبیر یعنی تقبیر احرام کو الاشا پقبرات ہیں سات دفعہ تک ہاں سب اور سات تقبیرات تقبیر سات دفعہ تک آپ تقبیر پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ نے نیت پڑھ لیا پھر اللہ اکبر پڑھ لیا آپ کو توجہ نہیں ہو پھر اللہ اکبر پڑھ پھر اللہ اکبر پڑھ لیا اس طرح سات دفعہ تک آپ تکبیر تقبیرات پڑھ لیں تقبیر حرام کس لیے احضار القلب کے دل کو حاضر کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں اللہ کی عظمت کو یہاں کر آپ کو اللہ اکبر کے مطلب اللہ کو بتائے اللہ ہر چیز سے بزرگ کو بہتر ہے اللہ اس چیز سے بزرگ و بہتر ہے کہ انسان اس کے صفت بیان کرے اس کے توسیف بیان کرے کیونکہ وہ ایک کمال ملک ہے <خص> کمال ملق ہم ایک مقایت وجود ہیں ہم اس کے فضا کمالات اور عظمت کو درک نہیں کر سکتے لہٰذا ہم جتنی بھی اوسع بیان کریں گے وہ ہمارے ذہن کے حد تک ہوگا اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہوگا لہٰذا فرمائے دل کو حاضر کرنے کے لاساد دفتہ تقبیر پڑھیں پھر فرمایا ولا جاضو جائز نے اکثر مندالی کا سات دفعہ سے زیادہ تقبر پننا جائز نہیں۔ ان حضرت خواب کا دل پھر حضور قلب پیدا ہو جائیں و یا حضور یا حضور قلب پیدا نہ ہو جائیں فیوس علی دونوں صورتوں میں اب آپ نے اس سے ساتواں تقبیر حضور قلب نہ ہو تو ساتواں تقبیر کے بعد پھر فیوس لی آپ نماز پڑھ لیں سلاطاً ضروریتَََ کے جو ضروری نماز ہے اس کو پال لیں سمعیش وغیرہ پھر آپ خود کو اس طرح چھوڑ کے ایک آدمی کو بار بار یہی ہوتا ہے ہمیشہ اس کو حضور قلب نہیں ہوتی ہے کبھی ایک دن نہیں ہوتے کبھی وہ نہیں ہوتے وہ ایک الگ سے رہتے لیکن ہمیشہ اگر اس کو حضور قلب نہ ہوتا ہو تو شاذر فرماتے ہیں پھر تو مشغول ہو جائیں سمیش بھی معالجہ علاج کرنے کے لیے اپنے دل کا بھئی کیوں مجھے حضور قلب نہیں ہو رہا حضور قلب نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے میرا اندر کیا مشکل ہے میرے نماز کے اندر کیا مشکل ہے آیا میرے نماز کے جگہ میں کوئی مسئلہ ہے نماز یا کوئی میرے لیے کوئی گھریلو پریشانیوں carga... کی وجہ سے نماز میں حضور قلب نہیں ہو رہا ہے خدا... یا کوئی اور ٹینشن ہے جس کی وجہ سے حضور قلب نہیں ہو رہا ہے یا کوئی سوسائٹی ہے جس میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کی باتیں یاد آ کے مجھے نماز میں حضور قلب نہیں ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں انسان جانیں اور اپنے دل کے علاج پہ لگ جائیں تو میش تگر مشغول بیمال دل دل کو علاج کرنے پہ ومن منوساووی سے اور اپنے دل میں جو مختلف وسوسیں پیدا رہیں ان کو روکنے کے لیے علاج کریں ووازی سے اور دوسرے مختلف خیالات سوچیں جو آپ کو نماز کے اندر ہو آ جاتے ہیں نہ ان کو جو ہے روکنے کے لیے آپ علاج پہ لگ جائیں وقت علاق علحیت قطع یعنی خود سے دور کرنے اللہ کرنے علائق علاق تعلق رہنے والی حصیت محسوس خود سے مخصوص تعلق رہنے والی چیزوں کو دور کریں اب وہ محصوص تعلق رہنے والی چیزیں سے مراد یہاں کیا ہو سایا کرتا ہے مثلا اس کے سادہ سے مثال اس کے لیے کہ اگر آپ یہاں آپ کی جانبات سے مثلا وہ محسوس چیز ہے اس پہ مختلف نقش نگار ہے زیادہ تر رنگ میں رنگ ہے مختلف نقش نگار ہے یا تیز کلر ہے وہ آپ کو متوجہ کرتا ہے نماز کے اندر کہ آپ جو ہے نماز پڑھنے شروع کر وہ وہ نماز پہ توجہ پڑتا ہے اس کی نقش و نگار پہ توجہ پڑتا ہے تو پھر آپ اس نماز کو چینج کریں سادہ نماز آپ ڈال دیں یا آپ جس کا بنے نماز پڑھیں سامنے کوئی پردہ لٹکا ہوا ہے ہاں جی وہ پردہ جو ہے خوبصورت ہے اس پہ نگاہ پڑ لیتا ہے اس وجہ سے آپ کے نماز جو ہے آپ کو توجہ ہٹا دیتا ہے تو پھر آپ جو ہے اس پردے کو ہٹا دیتے جناج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہے آپ کو کسابی نے گھر میں پردہ جو ہے گھر میں لگانے کے لیے تو ختم دیا تھا گھر میں تو بیوی بی عاشہ نے اس پردے کو گھر میں لگا آپ نے اس کو لگایا تھا رسول اللہ نے پھر فرمایا بی بی, اچھا یہ پردہ کس نے دیا فرمایا فلان نے اس کو واپس کرو مجھے خد, مجھے خدشہ ہو کہ پردہ نماز میں میری توجہ کو ہٹا دیں اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پردہ توجہ ہٹانے کا خطرہ میں محسوس ہوا تو ہمیں یقیناً جو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی یا اسی طرح جس جگہ پہ آپ نماز پڑھیں جیسے مثلاً وہ جگہ جیسے دروازہ ہے کھلا دروازہ ہے اس سے آگے لوگ نظر آتے ہیں اس سے آگے گزرتے ہیں تو ایسے جگہوں پر نماز نہ پڑنے کیونکہ وہاں سے لوگوں کو گزرنے کی وجہ سے اس پر بار بار توجہ پڑ جاتا ہے اور آپ کے نماز سے حضور قلب نکال جاتے ہیں یا اسی طرح ہم ایک خوبصورت لباس میں نماز پڑھتے ہیں حصاً خواتین کے لیے آپ لوگوں کو معلوم ہے ہاں جی خواتین جو ہے ان کے لباسوں پر زیادہ ناش و نگار ہوتی ہیں آج کل کڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں ہاں جی تو اس پہ اگر نماز میں آپ نماز پڑھنے جائیں اس پر نگاہ آج پڑھتے رہیں آپ کے نبا نگاہ اس پر جاتے رہیں اور اس کے اتر گرد سوچتے رہیں جمع تو اس لباس میں نماز نہ پڑھیں سادہ لباس میں نماز پڑھیں یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حصے ہیں جو محسوس ہم درخت کرنے والے ہوا سے دیکھی جانے والی لمس کرنے والے اگر آپ نفرت کر بہت زیادہ نرم لباس پہنا ہوا ہے وہ نماز کے اندر آپ کو مسئلہ پیدا کرتا ہے اس کی نرمی محسوس کر کے ہاتھ لگنے سے اس سے محسوس ہو کے تو اور بار بار آپ توجہ کھاتے ہیں اس لباس کو چینج کر لو ہاں سادہ لباس پہن لو اور یہ ساری چیزیں اللہ کے ہیں اس کے علاوہ دفیل اوائق نفسانی آتی اور نفسانی مشکلات کو بھی دور کریں رکاوٹوں کو نفسانی مشکلات کیا انسان کے لیے ہو سکتے ہیں کوئی پریشانی ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے جھگڑا رہتا ہے تو وہ جھگڑا اس کے نفس کو بار بار جب نماز میں داخل ہو جاتے ہیں وہی جھگڑے یاد آ جاتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ کوئی معاملات چل رہا ہے وہ اس کو ٹینشن دیتے ہیں ہاں جی کوئی بھی مالی معاملات ہیں گھریلو پریشانی ہے ہاں جی وہ ساری چیزیں انسانی نسل کو مشغول رکھتے ہیں مشغول رکھتے ہیں خواہ نماز سے خواہاں نماز سے باہر اور پھر آپ کو نماز میں توجہ ہونے نہیں دیتے ہیں. تو اس کی تمام ذہن کو ٹینشن میں ڈالنے والی پریشانی میں ڈالنے والی مشکلات پیدا کرنے والی تمام ان چیزوں سے خود کو جان چھڑائیں اس کا حل ڈھونڈیں بھائی اس اس مشکل سے میں کیسے نکلوں ہاں جی مثلا جو ایسے بہت سی چیزیں ٹینشن سے آج کے بڑے ہوتے ہیں ہاں جی اس کو حل کریں مثلا کیسے کو پڑھائی کا مثلا مسئلہ ہے تو اس پڑھائی کے مسئلے میں وجہ سے وہ بار بار نماز میں ذہن آتا ہے ذہن میں آتا ہے اور اس وجہ سے اس کو ٹینشن نماز میں حضور قلب نہیں ہوتی ہے کسی کو کوئی اور پریشانی گھریلو پریشانی خود گھریلو جھگڑے زیادہ تر انسان کو مشکل میں ڈالتے ہیں ہاں جی بچوں کی کوئی پریشانی ہو ماؤں کے لے یا میاں کے وجہ سے گھر میں پریشانی ہے یا اس سے بہت سے پریشانیاں انسان کے لا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نماز میں توجہ ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں ان چیزوں سے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو آپ کو نماز آپ حل کر سکتے ہوں تو ان کو حل کریں اس مشکل کو حل کریں اس جگڑے کو حل کریں ہاں جی اور, اور تاکہ آپ کا ذہن بالکل فراغت کے ساتھ نماز میں مشغول ہو جائیں تو اوائ کے نفسانی یا نفسانی مشکلات سے جو بھی پریشانیں آپ کو سادہ ہو سکتا ہے کسی کوئی شادی کا مسئلہ ہے وہ اس کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں ہاں جی ضوم میں زمت اخبار ماں باپ ساتھ دے رہے ہیں خود نہیں چاہ رہے ہیں یا خود چاہ رہے ہیں ماں باپ ساتھ نہیں دے رہے ہیں بھائی ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو ان وجہ سے انسان نماز میں جب لگ جاتے ہیں یہی باتیں یاد آتے ہیں اس کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں ہاں اور اس کو نماز وزیر قلب سے پڑھنے نہیں دیتے ہیں تو ایسے جو بھی پریشانیاں انسان کو ہے زندگی میں ان کے لیے حل ڈھونڈے ہاں تاکہ وہ راحت ذہن کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے نماز کو پڑھ سکیں اور اس کے علاوہ ہم مانیں وہ کے دنیا اور اگر انسان کو کوئی دنیاوی امور اس کو مشغول کرتے اس کو اس کو ترک کریں اس سے خود کو جان چھوڑیں کیونکہ ترک دنیا دنیا, دنیا تر کے دنیا سے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے ہاں دنیا کو اہمیت دینا دنیا, دنیا کو ورزش دینا یہ مراد نہ کہ دنیا میں کمائی نہ کریں کسب نہ کریں تجارت نہ کریں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں چونکہ اس کے بعد تو زندگی چل نہیں سکتا ہے تو لیکن دنیا سے محبت جو ہے جو دل میں ہوتی ہے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اس کو دل دہ سے نکال دیں و راسک البادہ ہاں جس جی کیونکہ دنیا کو چھوڑنا دنیا کی محبت کو مراد دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا یہ ہر عبادت کی اساس سے جڑ ہے بنیاد اور اس کے علاوہ یہ سارے کام کریں یقیناً یہ بھی کسی ہی کے روحانی طبیب ہی کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں نہ کچھ چیزیں انسان خود بندرہ کر سکتے ہیں را و طلب طبیبِ اور پھر آپ ڈھونڈیں ایک طبیب ایک ڈاکٹر جنانی دل کو علاج کرنے والی دل کو جنان دل کو علاج کرنے والے ڈاکٹر ڈھونڈیں وہ حکیم اور ایک حکیم جو حقیقتوں کو جانتی ہے حکیم روحان ایک روحانی حکیم کوئی ترقت کا کوئی بزرگ کوئی ولی اللہ ملے کوئی صوفی بزرگ ملے کوئی عالم ربانی ملے ہیں کوئی ایسی صاحب حال ملے تو تو پھر اس کو ڈھونڈیں اللہ سے دعا بھی کریں انسان ہم ترین چیز اللہ سے دعا ہے اگر انسان سچائی کے ساتھ اللہ کے درگاہ میں جُک جائے فریاد کریں اس کو احساس ہو یا اللہ مجھے حضور قلب نہیں ہو رہا ہے ہاں سجدے میں گر کر نماز کے بعد جو ہے اللہ کی درگاہ میں فریاد کریں وہ اللہ یہاں پر راہم کر لیتے ہیں جو گا سلچی سوئی دل اللہ کے حال میں ہماری تمام سوچیں اللہ کے حال میں ہماری تمام پریشانیوں کا حل اللہ کے حال میں ہے اگر اس کی چیزیں روحانی آپ کو علاج کرنے والے طبیب حکیم نہیں ملتے ہیں اور آپ کو احساس ہو رہا ہے مجھے میری نماز میں حضور قلب نہیں ہو رہا ہے نماز جو ہے ایسے توکی نماز پڑھ رہا ہوں بس فرس ادا کر رہا ہوں لیکن حضور قلب نہیں ہو رہا ہے تو سب سے بڑی چیز اللہ سے توفق مانگیں اللہ کی درگاہ میں گڑگڑائیں استغفار کریں کثرت سے استغفار کریں کیونکہ گناہ ہو سکتے جو ہمیں رکاوٹ نماز میں حضور قلعہ سے رکاوٹ کھڑا کریں تو کثرت سے اللہ کی درگاہ میں استفار کریں سجدے میں گر جائیں استغفار کریں اللہ سے اچھی نماز کی توفیق مانگیں سچ محمد عالم محمد کو وسیلہ قرار دے کے بزرگہ جن کو وسیلہ قرار دے کے روئیں فریاد کریں آنسو بھائیں آنسو ہر مشکل کا حل ہے میرے اضا نگر میں دنیا میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے ہاں جی جب ہم کوئی چیز ضرورت پڑ جاتے ہیں ہم چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ نہیں دیتے ہیں بچوں کو ہاں جی تو وہ جب رونے لگتے ہیں تو پھر ماں باپ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں <coughs> تو ہمارے ماں باپ جو ہے جب ہم اس چیز پہ رونے لگتے ہیں ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو وہ پھر نہ ہو تو کہیں سے بھی لا کے ہمارے مشکل کو حل کر دیتے ہیں تو اللہ تو اور ہمر رحمین بادشاہ آتی کر دیکھا آ سونچی پہ حسچن ات سونچی پہ ٹوچن وہ اللہ ضرور دے گا ہاں فرمائے یو عالقلوب ایسے روانی ڈانٹر ڈھونڈیں جو دلوں کا علاج کرتا ہے وہ داول ایوب اور انسانی ایبوں کو دوا کرتا ہے تو ایسے روانی استاد مل جائیں مشکل میں جا عالم ربانی میں جائیں روحانی اللہ والے مل جائیں تو الحمدللہ ورنہ سب سے بہترین راستہ اللہ کی درگاہ میں سزے ریس ہو جائیں سزے میں جا کے استفاق کریں اللہ سے مدد مانگیں وہ بڑا مہربان ہے اس سے بڑھ کر مہربانی اس کا میں کوئی نہیں ہے حضین گرامی اس سے خلوص کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہاں جی اس کے درگاہ میں دعا کریں تو آپ کو بہت مدد کرے گا انشاءاللہ پھر تقبیر تحرام کی سنتیں فرماتے ہیں سنت یہ و سنت و فہ انتر فاہیت یہ کہ آپ اٹھائیں اپنے دونوں ہاتھوں کو ہر طبیع احرام بحیث اس طرح کی توحاظ رؤوس روس اصاب برابر میں آ جائیں آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں مابین منقبے کا, کا درمیان میں آپ کے دونوں کندھے و اجنے کا دونوں کان دونوں کندھے اور کان کے بیچ میں تک آپ ہاتھ کو اٹھائیں نہ اسے اوپر کریں نہ اسے نیچے وہ انتظر بھی اور اس طرح احرام کو آواز سے پڑھیں اماماً اگر آپ خود امام ہو اور ماموماً یا کسی امام کے پیش نماز پڑھ رہا ہو معمون کے شرچ سے تو ان دو شوطوں میں تقبیر حرام کا آواز سے پڑھیں لا منفردن لیکن اگر اکیلا نماز پڑھیں تو شرمِ خواہ امرۃ خواہ عورت و تقبیرات کو چپکے سے پڑھتے ہیں آواز سے نہیں پڑھتے ہیں تو آج کے یہ درسیں پر اتفاق کروں گا انشاءاللہ اور کل میں انشاءاللہ حضور قلب کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلی درس آپ کو دینے کی کوشش کروں گا امیدیں آپ لوگ سنیں گے